ويدرأ عنها لعذابا ان تشهد اربع شهادات بالله ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها انكر من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمه وان الله تواب حكيم خیرو نویم ودینہ اور وہ لوگ یرمون اضبا جہ یعنی وہ مرد جو یارمون تحمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر والم یلّم شہادہ اور ان کے کو گواہ نہ ہوں ان کے پاس کو گوانا نہ ہوں اللہ انفسہم انفسہم انفوس سوائے ان کے اپنے آپ کے ف احدہم پس ان میں سے ان میں سے کسی ایک کی گواہی جو ہے اربع و باللہ وہ چار اللہ کی چار گواہیاں اللہ تعالیٰ کی چار قسمیں یا چار گواہیاں جو ہیں وہ ہوں گی کس بات کی قسمیں یا کس بات کی گواہیاں اس بات کی گواہیاں ان نہ صادقین کہ بے شک وہ سچا ہے یعنی چار دفعہ اس بات کی گواہی دے اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے کہ وہ سچا ہے الخام ستو اور پانچویں جو گواہی یا قسم ہے وہ کس بات کی اللّہ اللہ علیہ کہ اس پر لعت ہو اللہ تعالی کی ان کا نمن الکاربین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے بھیات کے مانی روکا جائے گا روک دیا جائے گا ہٹا دیا جائے گا انہا اس سے یعنی عورت سے بیوی سے الداب اس کی صدا عذاب کے یہاں پر صدا تو بیوی سے اس کی صدا روک دی جائے گی ہٹا دی جائے گی کہ کب انتشدا اگر وہ گواہی دیتی ہے اربع شہاد عاطم چار گواہیاں اللہ تعالی کی چار گواہیاں دے چار بار اللہ کی قسمیں کھا کے گواہی دے انَََََََََََ المنقاضب بین کہ بے شک اس کا خامت جھوٹوں میں سے ہے الخامی ستا اور پانچویں گواہی ان غضب اللہ علیہ کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہو انکار الصادقین اگر وہ سچوں میں سے ہے بل الفضل اللّہ علیہ کو مرحمت ہو اور اگرچہ اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی ان اللہ طاحکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والا اور حکمت والا ہے ان لذیذہ بے شک وہ لوگ جاؤ او جو بہتان لائے ہیں بہتان گھڑ کر لائے اس بہ تم من وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے اس با معنی گروہ گرو جماعت من تم ہی سے لا شر لکم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو یعنی اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بل ہوا خیر اللہ کم بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے لک المبری من ہم مکتا صبا لک المر امران کے من شخص ان میں سے ہر شخص کے لیے من ان میں سے مکتا صبا اس نے کمایا من اسم گناہ میں سے ان میں سے ہر شخص نے جو گناہ کیا ہے اس کا وبال اس کے اوپر بلدی طلّہ کبرا ہو منہم اور جس نے یعنی ان میں سے وہ شخص جس نے اس کا بیڑا اٹھایا کبرا طلّہ کبرا کہ, کہ, کہ, کہ کس چیز کا بیڑا اٹھانا اور بیڑا اٹھانے کے معنی تو اس کا بڑا حصہ اپنے سر پہ اٹھانا بڑا حصہ لینا تو ان میں سے وہ شخص جس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا لہو عذاب العظیم اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آیت نمبر چھ سے گیارہ تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے <coughs> اور ماتا اللہ تعالیٰ و لدینِ ارمون ازواج ہوں علم جب اللّہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ذکر کیا پچھلی دو میں ان عورتوں کا جو پاک دامن ہے اور ان پر کو بہتان لگاتا ہے اس کی سزا بیان کی جو بہتان کی تہمت کی سزا ہے اسی کوڑے لگائے جائیں ان کو فاسق قرار دیا اور ان کی گواہی رد کر دی اور جب تک وہ چار گواہ پیش نہ کریں اور یہ کس بات کی تہمت ہے ذنا بدکاری کی تہمت کس پر کسی عام عورت پر کسی عام مسلمان محمد عورت پر جو پاک دامن عورت ہے لیکن بعض اوقات کوئی یہ تہمت اپنی بیوی بی پر لگاتا ہے ذنا بدکاری کی تہمت بیوی بی پر لگاتا ہے یا بیوی بی کو اس طرح کا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے لیے اب کیا حکم ہوگا جب وہ اعتناظر ہوئی تہمت والی بہتان والی اور اس میں چار گواہوں کو پیش کرنے والی تو حضرت صاد ابن عبادہ جو انصار کے مدینہ کے لوگوں کے سرداروں میں سے ہیں انہوں نے آپ سے رسم سے کہا کہ اگر کوئی ان وجد تو معمراتی رج اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا آدمی دیکھوں تو کیا میں پھر اس کو چھوڑ دوں حتیٰ کہ چار گواہوں کو لے آؤں لے کے آؤں تو آپ نے کہ ہاں اللہ کا اللہ کا حکم یہی ہے اللہ کا حکم یہی ہے تو حضراد میں آبادہ فماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو اس کا سر اڑاؤں میں تو اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں تو اس کا سر اڑاؤں تو آپ نے صحابہ گھمایا کہ تم کی غیرت پر تعجب کرتے ہو میں اس سے بڑھ کر غیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑھ کر غیرت مند ہے تو خیر کہنے کا مقصد تو جب وہ آیت نادر ہوئی تو اس کا حکم عام تھا چاہے باپ بات جو ہے کسی عام عورت پر تو مطلب لگانے کی ہو یا بیوی بی پر ہو اسی طرح ایک دوسرا آدمی آپ کے پاس ہے جس طرح اپنے مسعود کے حدیث ہے اس نے بھی آ کے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے تو اگر وہ بات کرتا ہے یعنی چاہے تمت لگاتا ہے تو تم اس کو اس کو کوڑے مارو گے کیونکہ میں نے پل کے بارے رتم آ کے اس نے پوچھا آپ سے کہ اگر وہ اس پر تمت لگاتا ہے تو آپ کیا کرو گے آپ نے آ کہ ہم اس کو کوڑے ماریں گے اس کو سزا دیں گے تومد کی سزا ہے اللہ کے چار گوال آئے تو اگر وہ اس کو بات کرتا ہے تو تم اس کو کوڑے مارو گے اور اگر جو ہے یا تم اس کو قطر کر دو گے اور یا اس کو قتل کرتا ہے تو تم اس کو قتل کر دو یعنی اس آدمی کو جو زنا کرنے والا بیوی بی کے ساتھ اس کو قطر کرتا ہے تو تم اسے قتل کرو گے اور اگر وہ خاموش رہتا ہے نہ تو تومد لگاتا ہے نہ اس کو قتل کرتا ہے اس دناب کو دیکھ کر بیوی بی کے ساتھ جو کر رہا ہے اس کو خاموش رہتا ہے تو کیا ہے تو دلی غیر غصہ جو ہے اس کے اندر رہے گا اور اسی پر وہ زندگی گزارے گا تو اس پر اللہ کے نبیمایہ کہ اللہ مفت کہ اللہ کو فیصلہ کر اللہ تو فیصلہ کر اور آپ نے دعا کی تو اس پر یہ اعتناظر ہوئی جو ہم پڑھ رہے ہیں بلدین ارمون اضواج کہ جو اپنی بیویوں بی پر تہمت لگاتے ان کے لیے کیا حکم ہوگا تو اس میں کیا ہے اور مزید بھی اس کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں بلکہ یہی آدمی جس نے آپ سے آ کے پوچھا تھا تو اللہ علم اس کو کوئی پہلے سے معاملہ اس نے دیکھا تھا تو بعد میں آ کہتا ہے کہ لیکن لکھن اللہ جو میں, میں نے آپ سے سوال کیا تھا اللہ نے مجھے اسی چیز میں کر دیا ہے کہ واقعی میری بیوی جو ہے وہ اس طرح سے ذنا کر رہی ہے ذنا کرتے اس کو دیکھا میں نے تو آپ نے پھر دونوں کو طلب کیا خاون بیوی کو اور دونوں کو بعد و نصیحت کی کہ دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ جو تم میں سے سچا ہے اپنے گناہ کا اپنے جرم کا اعتراف کر لے اگر خاوند نے جھوٹی تمت لگائی ہے تو وہ مان جائے اگر بیوی نے کوئی ذنا بدکاری کی ہے تو وہ اعتراف کر لے کیونکہ اس کے نتیجے میں جو سزا ملے گی وہ دنیا کی سزا ہلکی ہے تمت لگانے کے سزا کیا ہوگی اسی کوڑے اور ذنا کرنے کی سزا کیا ہوگی چلو سنسار کر دی جائے گی لیکن دنیا کی سزا ہے جو آخر کے سزا سے کم ہے اور آخرت کے سزا اسے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے تو دونوں کو آپ نے واد کیا بتایا ان کو لیکن دونوں ہی اپنی بات پر مصر تھے تو آپ نے پہ پہلے خاؤت کو کھڑا کیا تو جس طرح اس عتمیہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ چار گواہ چار بار اس نے اس بات کی گواہی دی کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے گواہی دیتا ہوں چار بار اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور پھر پانچویں بار کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لانت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں اگر میں تہمت لگانے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو اس کے بعد بیوی کو کھڑا کیا اور اس کو پھر آپ نے کیا نصیحت کی کہ اگر تم جھوٹی ہو تو ابھی بھی بعض آ جاؤ گواہی نہ دو قسمیں نہ کھاؤ لیکن وہ بعض راتوں میں آتا ہے کہ تھوڑا سا پہلے تردد کیا اس نے لیکن پھر کہنے لگی کہ اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی اپنی قوم کو ذلیل نہیں کروں گی اور اس نے گواہیاں دے دی چار گواہیاں دے دی چار قسمیں کھا کے کہ اللہ کی یعنی چار قسمیں کھا کے اس نے گواہی دی کہ میں یعنی کہ سچی ہوں یعنی کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے میرا خامن اور مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچوں میں سے ہے یعنی جو اس نے تہمت لگائی ہے تہمت لگانے میں جھوٹا ہے اور اگر سچوں میں سے ہے تو اس پر مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو اس میں کیا ہے کہ خاون نے بھی چار بار اللہ کی قسم کھا کے گواہی دی اور پانچویں مرتبہ اپنے سچے ہونے کی یا اپنے جھوٹے ہونے کے بارے میں کہا کہ اگر میں مجھ پر لان ہو اگر میں جھوٹا ہوں بیوی بی نے بھی چار بار اللہ کی قسم کھا کے گواہی دی اس کے خاون کے جھوٹا ہونے کی اور پانچویں بار اس بات کی گواہی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو پہلی چیز تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرق کہ خاون کے حوالے سے لانت کا ذکر ہے بیوی کے حوالے سے غضب کا ذکر ہے یہ فرق کیوں ہے بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ عورتیں عام طور پر لان کرتی رہتی ہیں یہ ان کی عادت ہے اس لیے جب خا اور جب کہ مردوں کا یہ کام کم ہے مرد لان نہیں کرتے تو مرد کا جب بات کہیں تو وہاں پر لانت کا بیان ہوا کہ مرد اپنے اوپر لان ڈالے اگر وہ جھوٹا ہے تو اور اور عورت ہے جو ہے جو جھوٹی ہے مر سچا ہے تو اور کیا کہے اوپر اللہ کا غزب ہو تو خیر جو بھی ہے تو اس میں یہ ہے چار بار اللہ کی قسم کھا کے گواہی دینا چار بار اللہ کی قسم کھا کے شہادہ دینا تو یہ چار بار کیوں ہے چار ہاں چار گواہوں کی جگہ پر یہ چار بار کا کا اور بیوی کا یہ چار گواہوں کی جگہ پر ہے کہ جو چار گواہ پیش کرنے تھے ان چار گواہوں کی جگہ پر جو ہے یہ چار بار اللہ کی قسم کھا کے گواہی دینا ہے اس کو کہتے ہیں لیہان اس کو لیان کا نام دیا جاتا ہے اور سب سے پہلی لحان جو ہے وہ اس حدیث میں جو ذکر ہے اس حوالے سے تھی کہ یعنی کہ اس خاوت اور بیوی نے کھڑے ہو کر لیان کیا اور پھر آپ سرسم ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ لیان کرنے کے بعد جو ہے وہ خاوت بیوی ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے کبھی بھی ان کا دوبارہ نہیں ہو سکتا اور اگرچہ ان میں سے یقینی طور پر ایک جھوٹا ہے سمجھے نا یقینی طور پر ایک جھوٹا ہے اگر خاون نے جھوٹی تہمت لگائی ہے بیوی یعنی کہ بیوی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو خاون جھوٹا ہے اور بیوی نے اگر کوئی بدکاری زنا کیا ہے تو پھر وہ جھوٹی ہے یقینی طور پر دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے لیکن جب دونوں یہ لے کر لیں گے چار بار اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے لیں گے تو پھر ہم ان کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے ان کا حکم ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا ہم نہیں تلاش کریں گے کہ میں سے سچا کون جھوٹا کون ہے اگر چہ بعض اوقات کوئی ایسی چیزیں ظاہر بھی ہو جائیں کسی عورت کے بارے میں جب اس نے چار بار گواہی دی اللہ کی قسم کھا کے تو آپ مائیں کہ وہ عورت حاملہ تھی حاملہ تھی اس وقت تو آپ میں کہ اگر یہ بچہ پیدا کرتی ہے اس حمل سے بچہ حمل جو ہے اگر بچہ پیدا کرتی ہے جو کالے رنگ کا ہو گھنگریالے بالوں والا ہو تو پھر یہ جس مرد کے ساتھ اس کو یعنی کہ تہمت لگائی تھی کہ فلاں مرد میں مرد کے ساتھ اس کو دیکھا گیا ہے تو پھر اس کا بچہ ہے اور واقع ہی جب اس نے بچہ پیدا کیا تو اسی طرح کا بچہ تھا جس طرح کہ آپ نے کہا جو جس سے کیا تھا اس کی شکل ملتی جلتی تو اللہ کے نبی صحم اگر یہ لیان کا حکم نہ ہوتا تو میں اس عورت کے ساتھ خوش کرتا یعنی اس پر حد قیم کرتا ہے اس کو لے کے چکے لیان کر چکی ہے اللہ کی قسمیں کھا کے اس لیے آپ نے اس کا معاملہ چھوڑ دیا <coughs> تو یہ ہے لیان جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی یعنی کہ اس کا حکم اندر کیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ والدین اور وہ لوگ وہ یعنی وہ مرد یا ارمون جو تہمت لگاتے ہیں ازواج ہوں اپنی بیویوں پر یعنی ذنا بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں والم یق الحم شہدا اور ان کے پاس کو گواہ نہ ہوں کیونکہ بال اوقات بیوی بی بھی اس طرح سے ذنا کرتے ہو اس پر بھی گواہ ہو سکتے ہیں کہ کھلے سر عام ذنا کر رہی ہے بیوی بی کسی مرد کے ساتھ یعنی ہو سکتا ہے تو, تو چار آدمی اس کو کھلے ان کو دونوں کو کھلے انداز سے ذنا کرتے دیکھ سکتے ہیں تو علامہ تک ان کے پاس کو گواہ چار گواہ نہ ہوں اللہ انفوس سوائے ان کے اپنے آپ کے یعنی سوائے مرد کے اور دوسرا اس کے پاس کو مرد کے پاس کو گواہ نہیں ہے ف احدہم و احادم اور باؤ تو ان میں سے کسی ایک کی گواہی کیا ہے کہ چار اللہ کی قسمیں کھا کے گواہی دینا اور شہادہ شہاداتم چار گواہیاں باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کے چار گواہیاں دینا یہ ان کی گواہی یا چار قسمیں یا چار گواہیاں یا چار قسمیں کھانا یہ چار گواہوں کی جگہ پر ہوں گی کس بات کی گواہی دے ان لمن الصادقین چار بار یہ گواہی دے اللہ کی قسم کھا کے کہ وہ سچوں میں سے ہے یعنی سچوں میں سے کس لحاظ سے اپنی تہمت لگانے میں کہ تہمت لگانے میں وہ سچا ہے بالخامت اور پانچویں بار کہے یا کہ پانچویں اس کی گواہی کیا ہوگی اللہ اللہ تلّہ علیہ پانچویں بار گواہی اس بات کی قسم کھا کے کہے کہ اللہ کے اس پر لانت ہو ان کا نم القاظبین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے اگر وہ تہمت میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لانت ہو اور لانت ڈالنے کے اوپر یعنی کہ یہ چیز کیوں پیش کی گئی تاکہ آدمی کو احساس ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ گواہی مکے دینا کسی کے لیے آسان ہو اللہ کی جھوٹی قسم کھانا آسان ہو لیکن جب لانت کی بات آتی ہے تو ممکن ہے آدمی اگر جھوٹا ہے تو وہ رک جائے اور یہ جھوٹی گواہی نہ دے بیدرا اوان حل <تصفح> اچھا اب خاونت نے چار بار قسمیں کھا کر گواہی دے دی اور پانچویں بار کہہ دیا کہ اس کے اوپر اللہ کی لانت ہو اس نے یہ کام کر دیا اب اس کام کرنے سے کیا ہوا کہ خاون کے اوپر تومت کی حد نہیں لگے گی کہ کے اوپر تہمت کی حد نہیں تومت لگا دی اب لیکن تومت لگانے کے بعد اس نے چار بار اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے دی اور پانچویں بار اس نے اپنے اوپر لانت کی گواہی دے دی کہ اس کو اللہ کی لانت ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ خامد سے تہمت کی حد ختم ہو جائے گی تہمت کی حد اس پر نہیں لگے گی اب باقی رہ گی بیوی اب بیوی کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ طو نہ الاب کہ بیوی جو ہے اس کی سزا ہٹا دی جائے گی ختم کر دی جائے گی کب انتش اور باللہ کہ وہ چار اللہ کی قسمیں کھا کر گواہیاں دے اس بات کی ان القاضبین کہ اس کا یہ خامت جو تہمت لگا رہا ہے یہ جھوٹوں میں سے ہے یعنی جھوٹی تہمت لگا رہا ہے چار بار یہ کہے چار بار قسم کھا کے گواہی دے اور کہے کہ اس کا خامت جھوٹی گواہی دے رہا ہے وال الخوامی ستا اور پانچویں گواہی میں کیا کہے ان اللہ علیہ کہ اس کو پر اللہ کا غذب ہو یعنی عورت کے اپنے اپنے بارے میں کہے کہ مجھ پر اللہ کا غذب ہو ان کا من الصادقین اگر اس کا خامت سچوں میں سے ہے یعنی اگر خام سچا ہے دو مت لگا لے واقعی اس نے ذنا بدکاری کی ہے تو عورت اپنے بارے میں کہے گی کہ میرے اوپر جو ہے اللہ کا غضب نادل ہو تو عورت یہ جب یہ جی کام کر لے گی تو پھر کیا ہوگا عورت سے حد کی سزا جو ہے اس پہ اس سے حد ختم ہو جائے گی اس کو سنگسار کرنے کی جو حد ہوگی وہ اس سے ختم کر دی جائے گی اس کو سنگسار نہیں کیا جائے گا اگر وہ اپنے اس کے اندر جھوٹی بھی ہو جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے حدیث کی تفصیل میں کہ بعد میں ایک بچہ پیدا ایسا ہو کہ جو واقعہ ہی جس سے زنا کی تمت لگائی گئی ہے اس سے ملتا جلتا ہو شکل و شباہت میں اور خامد سے نہ ملتا ہو تو یہ ایک ظاہری قرینہ ہے ظاہری ایک یعنی کہ علامت ہے اس کی جھوٹا ہونے کی عورت کے اور خامت کے سچا ہونے کی تب بھی جو ہے ہم اس معاملے میں دخل نہیں کریں گے اور لیان کے بعد ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیں گے اور ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ توبہ طائب ہو جاتے ہیں سچے دل سے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا ہے ورنہ قیامت کے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا حساب لے دے گا تو یہ ہے وہ لحان کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم نادل کیا لیکن اس میں کیا ہے اس میں ایک چیز کہ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ اس کی شکل و شباہت میں نہیں ہے رنگ میں یا شکل و شباہت میں مختلف ہے نہ اس سے ملتا ہے نہ بیوی سے مل رہا ہے تو کیا اس شکل و شباحت کی تبدیلی یا اس کا نہ ملنا کسی بدکاری ذنا کی دلیل ہے اس کی کُلی طور پر کوئی دلیل نہیں آپ سے کے پاس ایک آدمی آیا نہ تو بلکہ ذنا بدکاری کیا بلکہ اس کے اوپر کسی طرح کا شبہ کرنے کی بھی اسلام نے گنجائش نہیں دی تو آپ کے پاس ایک بدو دیہاتی آیا کہنے لگا کہ میری بیوی نے بچہ پیدا کیا ہے جو کالے رنگ کا ہے سیاہ رنگ کا اور جب ہم دونوں سفید ہیں ہمارے گو, رنگ گورے ہیں تو آپ میں کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں اس نے کہا میرے پاس اونٹ ہیں تو آپ میں کہ ان کے رنگ کیا ہیں اس نے کہا سرخ رنگ کے ہیں تو آپ میں ان میں کوئی عورت بھی ہے خاکستی رنگ یعنی کہ خاقی رنگ کا تو اس نے کہا کہ ہاں ایسے بھی ہیں خاکی رنگ بھی ہیں تو آپ میں کہ یہ رنگ کے کہاں سے آئے حضرت تو تمہارے اونٹ جو ہیں وہ سرخ ہیں یہ خاقی جو ہے یہ کہاں سے آیا یہ خاقی کیسے ہو گیا تو کہنے لگا کہ اس کو کوئی رگ جو ہے اس کا اثر ہوا ہوگا یعنی کہ اس کی کوئی سانپ کا کوئی اونٹ ہوگا بڑوں میں سے کہ جس کا اس طرح کا رنگ ہوگا تو اس کا بھی وہی رنگ ہو گیا آپ میں کہ تیرا جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو بھی ایسی کوئی رنگ جو ہے اس کا اثر ہوا ہے کہ تیرے بڑوں میں سے یا تیری بیوی کے بڑوں میں سے کوئی ایسا تھا کہ جس کا رنگ کا تھا تو تیرا بچہ بھی اسی پر آ گیا اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات بچہ جو ہے یہ بچی جو ہے بالکل ماں باپ سے شکر ان کی بالکل مختلف ہوتی ہے الگ تھلگ ہوتی ہے بعوقات حتیٰ کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں فرض کرو نانا نانی یا دادا دادی ان سے بھی نہیں مل ہوتا سمجھے نا بالکل الگ ہوتا ان سے اور اپنی جو خالہ پھوپھیوں سے بھی نہیں مل ہوتا تو کیا اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ جو ہے آرام کا یعنی زنا ذنا کا ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ایسی, ایسی کوئی چیز نہیں تو اس لیے اللہ کے نبی صاحب نے اس یعنی کہ شبے کا اضالہ کرتے ہوئے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ ممکن ہے کہ بچہ جو ہے وہ یعنی کہ یعنی کہ تمہارا ہی ہے حقیقت میں لیکن اس کو کسی صاحب کا تمہارے بڑوں میں سے کسی کی چیز اس کے اس کے اوپر اثر ہوا اور اسی شکل میں پیدا ہو گیا اس رنگ کا آ گیا تو یہ چیز ہے تو یہ ہے لیان کا حکم جس کا انحادیث میں اور قرآن کریم کے ان آیات میں ذکر ہوا اس کے بعد التما علیہ الفظ اللہ علیکم و رحمۃ اور اللہ تعالیٰ کی تم پر اگر رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اس کا جواب آگے دیا گیا کیوں کیونکہ جواب معلوم ہے کہ اگر یہ را چیز نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیویوں کے حوالے سے بھی وہی حکم دیتا جو باقی عورتوں کے بارے میں ہے کہ بیوی پر بھی تو تم سب تب ہی ثابت کر سکتے ہو جب چار گواہ اللہ ہو گے اب کس کی غیرت جو ہے وہ برداشت کرتی ہے کہ بیوی ذنا کر رہی ہو بدکاری کر رہی ہو اور وہ جا کر لوگوں کو ڈھونڈے آؤ دیکھو میری بیوی کو کہ ذنا کر رہی ہے یا تو اس طرح کا بےغیرتی کا کام کرے کہ جو کسی کی غیرت کا غوارا نہیں کرتی یا پھر دوسرا کیا ہے کہ وہ بیوی کو ذنا کرتے ہوئے ہی دیکھ لے اور اسی پر وہ خاموش رہے اور خاموش رہتا ہے تو اسی یا تو دیوس بنتا ہے اور یا پھر دل کے اندر جو اس کے ایک کڑن ہے بیوی کے بدکاری کی اس چیز کی وہ باقی رہتی ہے اگر طلاق دیتا ہے تو تب بھی بیوی اس سے الگ ہوتی ہے اور جو اس نے حق مہر دیا اس کا جاتا ہے سمجھے نا یہاں پر یہ سارے نقصانات ہیں اور عربوں کے اندر آپ جانتے ہیں یا بعض علاقوں میں حق مہر ایک بڑی بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے تو حتیٰ کہ یہ جو واقعہ ہم نے سنایا ہے آپ کو عمر اجرانی کا یہ واقعہ اس میں آتا ہے کہ جب آپ نے دونوں کو الگ کیا جب آپ نے دونوں مخاؤ دیوی کو ان کے الگ ہونے کا فیصلہ کر دیا کہ اب تیرے تیرا کوئی اس پر رستہ نہیں رہا کیا مطلب کہ اب یہ تم دونوں الگ ہو گئے تم دونوں کے آپس میں نکاح کبھی نہیں ہو سکتا تو وہ آگے سے چیخا فوراً کہنے لگا کہ اللہ کے صاحب میرا حق مہر میں نے جو حق مہر دیا ہے تو اللہ کے رویہ السلامہ کہ جو تم نے حق مہر دیا ہے اگر تو تم نے جھوٹ بولا ہے تو پھر تو واقعی ہی تو اس کا حقدار ہے کہ تیرا حق مہر اس طریقے سے ضائع ہو اور اگر تو سچا ہے تو چونکہ تو اس بیوی سے میل ملاب کر چکا ہے ثبت کر چکا ہے اور شرح طور پر قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ بیوی سے میل ملاب ہو جائے تو حق مہر اس کا ثابت ہو جاتا ہے حق مہر بیوی کا حق ثابت ہو جاتا ہے خاؤت کو اس میں سے کچھ لینے کی اجازت باقی نہیں رہتی اس کہ کے بیوی خود اپنی مرضی سے دے, دے تو اس لیے <coughs> یہاں پر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ان کے فضل ہے کہ جس نے بیوی کے حوالے سے الگ حکم دے دیا کہ نہ تو یہ کہ تم اور گواہوں کو جا کے ڈھونڈو بلکہ تمہاری اپنی ہی چار گواہیاں اللہ کی قسمیں کھا کے وہ چار گواہوں کی جگہ پر ہو جائے گی تو اس لیے اور یعنی کہ یہ خاون کے حوالے سے اگر خاونت اپنی تہمت میں سچا ہے اگر بیوی اپنی برات میں سچی ہے بیوی اگر اپنی برات میں سچی ہے کہ واقعی اس نے کوئی تہمت یعنی کہ ایسا کام نہیں کیا اور خاون جھوٹا الزام لگا رہا ہے تب بھی جو ہے اس لعان سے خاونت کو جو سزا ملے گی کہ بیوی اس سے الگ ہو جائے گی اس کا حق مہر وغیرہ ہر چیز چھوٹے گی تو کہنے کا مقصد کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کے صرف فل اللہ فضل اللہ ہو اور اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو حکم کچھ اور ہوتا تمہارے اوپر مشکل ہوتی سختی ہوتی لیکن اللہ نے اپنا فضل اور رحمت کر کے تمہارے لیے آسانی کی اور بیوی بی کے حوالے سے الگ سے حکم نادر کر دیا کہ جس سے تم جو ہے تمہاری بیوی بی کے خاونت کے لیے بھی آسانی ہوگی بیوی بی کے لیے بھی آسانی ہوگی اور اس کے بعد جو بچہ ہے جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ بچہ خامد کی طرف منصوب ہوگا اگر خاوت اس کی نفی نہیں کرتا اس کا انکار نہیں کرتا یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ نہیں ہے تو عصل یہ ہے کہ وہ خاوت کی طرح منسوب ہوگا اسی ماں باپ کا سمجھا جائے گا لیکن اگر خاوت انکار کر دیتا ہے کہ بچہ میرا نہیں ہے اور میں اس کو قبول نہیں کرتا <coughs> تو پھر جو ہے وہ بچہ ماں کی طرح منسوب ہوگا جس طرح اسی واقعے میں خاوت نے انکار کر دیا کہ بچہ میں قبول نہیں کرتا اس بچے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ بچہ ماں کی طرح منسوخ ہوگا ماں کے نام سے اس کو پکارا جائے گا باپ کے نام سے نہیں فلاں ابن فلان یعنی ماں کے نام سے جس طرح کہ سے ابن مریم ہے اور اسی طرح وراثت وغیرہ کے احکام میں یعنی ایک دوسرے کے ماں بیٹا ایک دوسرے کے وارث ہوں گے باپ کے وراثت کے ساتھ باپ کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا یا باپ سے مراد یعنی جو اس عورت کا خامت تھا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو اگر خاموش جو ہے وہ بچے کا انکار کر دیتا ہے نفی کر دیتا ہے تو بچہ بھی پھر اس کی تر منسوب نہیں کیا جائے گا وہ پیدا کرنے والی اس کی جو ماں ہے اسی کی ترمنس ہوگا تو ماں وال اللہ علیہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل آمد. اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو متعلق کو مشکل حکم ہوتا لیکن اللہ نے آسانی کر دی ان اللہ اللہ طب <حَكِيم> اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے ان دونوں اللہ کے ناموں میں سابقایتوں کے ساری اس کا مغز اس کا مفہ یعنی اس کا جو ہے خاکہ بیان کر دیا کہ پہلی بات تو یہ جو تم نے تہمت لگائی ہے اگر اس میں جھوٹے ہو تو توبہ طائب ہو اگر بیوی نے کوئی بدکاری کی ہے تو اس اگر اس طرح کا کام کیا ہے تو اس کو توبہ کرنے کا لن تواب اپنا نام بتا کر اس کو رستہ دکھا دیا کہ اللہ توبہ کرنے والا ہے تو ان دونوں میں سے جو بھی جھوٹا تھا تہمت لگانے میں یا بیوی بدکاری کی طرح کرنے میں جو بھی جھوٹی تھی اس کو تواب تو کا نام دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنا بتا دیا کہ تم اللہ سے توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ کرنے کے لیے تیار ہے اور حکیم حکیم کا لفظ ان احکام کے بارے میں کہ اللہ نے یہ جو احکام تم کو دیے ہیں اپنی عین حکمت کے تحت دیے ہیں کہ جس میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی آسانیاں اور دنیا آخرت کی بہتری ہے اس کے بعد میں ان اللہ دینا جا او بلیو کیا تم جب اللہ نے عام عورتوں پر تہمت کا ذکر کیا اس کے بعد بیویوں کے حوالے سے تہمت کا ذکر کیا اب ایک خاص واقعہ جو تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا تہمت کا اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اور یہ ہے قرآن کی بعض اوقات اس انداز سے ترتیب کہ چینوں کو ایک دوسرے کی مناسبت سے ذکر کرنا تو جب تہمت کی بات آئی تو تہمت کا ایک بہت بڑا واقعہ جو آپ کی زندگی کا ہے اس کو بیان کیا تو وہ کیا ہے ان نلدی نے جا اللہ تعالیٰ ماتے کہ بے شک وہ لوگ جا او جو لائے ہیں بالفق عفق کے معنی بہتان اور عفق اصل لفظ، لفظی معنی ہے کس چیز کا پلٹنا کس چیز کا الٹا کر دینا تو بہتان بھی چونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اور جو پاک دامن ہے اس کو بدکار بنا دیا جاتا ہے وہ شخص جو نیک متقی پرہیزگار ہے اس کو دانی بدکار بنا دیا جاتا ہے یعنی اس کے معاملے کو پلٹا دیا جاتا ہے اس لیے اس تہمت کو اس چیز کو عف کا نام دیا گیا اور خصوصی طور پر حضرت عائشہ کے اس واقعے میں حالانکہ پہلے بھی تہمت کا ذکر ہو رہا ہے لیکن وہاں پر عف کا لفظ استعمال نہیں کیا یہاں پر عف کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ تہمت جو ہے پہلی بات تو یعنی کہ جو لگی ہے بالکل جھوٹی لگی ہے اور دوسری جس ہستی پر جس ذات پر تہمت لگی ہے وہ بالکل اس سے دور اور لگ تھک اور جہاں پر زنا بدکاری کا تصور ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کو عفق نام دیا کہ ایسی تمت جو بالکل یعنی کہ جھوٹی اور ایسی بات جو بالکل پلٹی ہوئی بات ہے تو مانا تھا کہ وہ لوگ جو تم میں سے یعنی کہ من تم میں سے جو جھوٹی تمت لے کے آئے اور من کم سمراج یعنی تم مسلمانوں میں سے اور منکم کا لفظ یہاں پر کیا معنی دیتا ہے کہ یہ تہمت لگانے کے باوجود بھی وہ مسلمان ہیں کافر نہیں ہو گئے اگر چکبیرا گناہ کا ارتقاب کیا ہے اور عام گناہ بھی نہیں نبی کی بیوی پر تہمت جو اتنی بڑی یعنی بعض اوقات بلکہ کفر تک پہنچا سکتی ہے لیکن یہاں پر چونکہ انہوں نے یہ کام جو کیا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافر قرار نہیں دیا اور تم ان کو مسلمانوں میں سے قرار دیا کہ وہ تم میں سے ہیں لا صبح حشر القم المات ہے کہ اس تہمت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلو خیر لکم بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے لیکل عمر منہم محمت ان میں سے تہمت لگانے والوں میں سے جس نے جو کیا ہے اس کا گناہ اس کے سر پہ ولضی طول کبر ہ منہم اور ان میں سے جس نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے یعنی جس نے اصلی کام کرنے کے ساری جو سرگنا ہے لہو عذاب عظیم اس کے لیے بڑا عذاب ہے اس آیت کے لے کر آیت نمبر گیارہ سے لے کر آگے تک تقریباً الخبیثت الخبیثین اس آیت تک جو ہے یہ ساری آیات جو ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عالین کے اوپر تہمت کے بارے میں ہیں کہ ان کے اوپر جو تہمت لگی آیت نمبر چھبیس تک تو یہ تیرہ آیات تقریبا یا اس سے زیادہ جو حتائشہ کے اوپر تہمت کے حوالے سے یہ تہمت کب لگی چھ ہجری کو ہاں جی چھ ہجری کو جب آپ صلی اللہ و سلّم خود ہی اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں سارا اس تہمت لگنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر نکلتے یا کسی جنگ کے لیے نکلتے تو کیا کرتے کہ اپنی بیویوں کے درمیان کوڑا اندازی کرتے تو جس کے نام کا کوڑا نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے طفعاتی ہیں تائشہ کہ اس جنگ میں جس کو غزبہ بنی مستلق کہتے ہیں تو اس جنگ میں جب آپ جا رہے تھے تو فماتی کہ میرے نام کا کوڑا نکلا تو میں آپ سے ان کے ساتھ چلی کی تو جنگ سے جب واپس آ رہے تھے اور مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے تو اس وقت کہتی ہیں کہ ایک جگہ پر قافلہ رکا تو میں اپنی قدائے حاجت کے لیے چاہ جاتی ہوں اور قدائے حاجت کرنے کے بعد وہیں ان کا ہار جو ہے گر جاتا ہے اس کو تلاش کرنے میں ان کا کافی ٹائم لگ جاتا ہے اب ادھر سے کیا ہوا ادھر سے اللہ کے نبی اصلاح میں قافلے کو چلنے کا حکم دیا اور آپ کو پتہ نہیں کہا اتائشہ موجود ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ وہ ڈولی ہوتی تھی جس کو ہودج کہتے ہیں تو اس ڈولی ہودج کے اندر جو ہے عورت ہوتی تھی جو بھی عورتیں ہوتی تھیں اس طرح سے تو وہ جو کام کرنے کے لیے جس طرح کے نوکر چاکر ہوتے تھے اور کیا کرتے وہ آتے اور ڈولی عہدج کو اٹھاتے اور اونٹ کے اوپر سواری کو اوپر رکھ دیتے اور کافلہ چل پڑتا تو حرط عیشہ ماتی ہیں کہ اس وقت میرا جسم بھی ہلکا پھلکا تھا بلکہ عورتوں کے بارے میں عموماً ذکر کیا کہ عورتوں کو جسم کو بڑے نہیں تھے کھانا وانا بہت کم تھا تو اس لیے ان کا جسم بھی ہلکا پھلکا تھا تو اٹھا کے رکھنے والوں کو پتہ نہ چلا کہ اس میں کوئی اندر ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حتائشہ اندر ہے اور اٹھا کر عودج رکھ دیا ڈوری رکھ دی سواری پر اور وہ چل دیے تو اب ہتائشہ جو ہے وہ قداء حاجت کرنے کے بعد اور اپنا ہار وغیرہ تلاش کرنے کے بعد حتیٰ کہ ان کو مل جاتا آخر میں تو جب لوٹتی ہیں کافرے کی جگہ پر جہاں پر قافلہ رکا تھا تو وہاں پر دیکھا کہ کوئی بھی نہیں کوئی وہاں پر کس طرح کوئی انسان وہاں پر نہیں باقی سبھی جا چکے ہیں تو پریشان ہوئیں تو لیکن اللہ تعالیٰ کو سمجھ دی کہ وہ بجائے آس پاس کہیں جانے کے تلاش کرنے کے کہ قافلہ کدھر گیا ہے وہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ ماتی ہیں کی کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی یقینی طور پر تلاش کریں گے اور میرے پاس آئیں گے تو چنانچہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں اور سفر میں تھکی ہوئی ہیں کہتی مجھ پر نیند غالب آئے اور سو گئی اب جب سوتی ہیں تو ان کے چہرے پر پردہ نہیں تھا جس طرح کہ عام اکیلی اکیلی ہے چونکہ پردے کی ضرورت نہیں محسوس کی انہوں نے ایسے ہی سو گئی حتیٰ کہ ہم ہیں کہ مجھے جس آواز نے اٹھایا وہ کیا ہے صفوان ابن معطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ وہ صحابی تھے جن کو آپ نے پیچھے چھوڑا ہوا تھا کہ قافلے کے یعنی جانے کے بعد دیکھنا اس جگہ کو کہ وہاں پر کوئی چیز گری پڑی ہو پورے پیچھے رہ گیا ہو کس طرح کا ہو تو ان کی یہ تو مداری تھی تو یہ وہاں سے گزرتے ہیں تو دور سے ہی دیکھا ہے انہوں نے کہ کوئی چیز ہے کوئی یہاں پر کوئی شخص ہے جب قریب آتے ہیں تو تواشا کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اورتاشہ ماتی کہ انہوں نے مجھے حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا اور یہ بھی پردے کی چہرے کے پردے کی بعد کھری دلیل ہے کہ اب اس وقت پردہ چہرے کا پردہ حجاب آ چکا تھا فرماتی اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا اور دیکھا کیا تھا پاؤں دیکھا تھا ہاتھ دیکھا تھا کہ جسے پہچان ہوتی کیا ہے یہ چہرہ دیکھا تھا یعنی ہم اس طرح کی باتیں اس لیے ہی کرتے ہیں کہ کہاں تعجب کی بات آہا. ہے کہ جو لوگ چہرے کے پردے کا انکار کرتے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کہاں کی عقل ہے تو حضرت عائشہ نہیں ہے نے مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا تو چونکہ ان کا چہرہ اس وقت ننگا تھا تو آتی جیسے ہی میں نے آواز سنی فور اپنے چہرے پر پردہ لیا اپنے چہرے کو ڈھکا اور اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں تو حضان اب معطل نے اپنی سواری بٹھائی اور ہتائشہ سواری پر بیٹھتی ہیں کہتی کہ دوسری کوئی بات نہیں کی انہوں نے سوائے راجیون کو جو لفظ انہوں نے کہا یعنی ہتائشہ کو اس حالت میں دیکھ کر کہ اکیری یہاں پر بیٹھ پڑی ہیں تو یہ انہوں نے اس لیے کہا تو اس کے سوا کہتی کہ دوسرا لفظ نہ انہوں نے بولا نہ میں نے بولا تو خاموشی کے ساتھ یہ اون پر سوار ہو جاتی ہیں اور قافلہ اس وقت تک کافی آگے نکل چکا تھا بلکہ جب قافلے تک پہنچتے ہیں یہ لوگ تو دوپہر کا ٹائم تھا اور دوپہر کے ٹائم آپ سم کیا کرتے قہلولہ کرتے تو آپ نے لوگوں کو کیرولا کرنے کا حکم دیا اور ابھی تک آپ کو پتہ نہیں کہہ رہا ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے تو کیرولہ کرنے کا حکم دیا اور لوگ بکھر بکھر کا مختلف درختوں کے نیچے جہاں جہاں جس کو جگہ ملتی تھی وہ اپنے تو اس حالت میں دوپہر کے اس وقت میں کہتے ہیں ہم قافلے میں پہنچے اب جب قافلے میں پہنچے اس حالت میں کہ ایک صفوان ابن معطل جو عجیبی آدمی ہے وہ حتائشہ کے اونٹ جس پر بیٹھی ہوئی ہیں اس کو اونٹ کو آگے چلا رہا ہے اور حتائشہ اکیلی اونٹ پر بیٹھی ہیں تو یہ چیز جو ہے منافقوں کے لیے بہت بڑا ایک ان کو ایک بہانہ مل گیا باتیں بنانے کا تو منافقوں نے باتیں کی پھر کیا کیا باتیں کی کیا کیا انہوں نے باتیں چھوڑی تو اب یہ باتیں ہوئیں لیکن حتائشہ کو کو پتہ نہیں چلا اب اصل تو یہ منافق باتیں کرنے والے تھے عبداللہ ابن ابئی اور اس کے ساتھ کوئی دوسرے منافق ہاں قافلے میں تھے نہ منافع منافع جاتے تھے جنگوں میں جانا پڑتا تھا ان کو تو قافلے میں یہ تھے تو انہوں نے عبداللہ ابنبئی نے یعنی کہ باتیں کی لیکن اس کا انداز ایسا رہا کہ اس نے کھل کر واضح انداز سے کوئی ایسے لفظ استعمال نہیں کیے جو بہتان کے ہوں اشاروں کناروں سے اور دوسروں کو تھوڑا ان کو بھڑکایا کہ تم یہ بات کرو ایسی بات کرو تو دوسرے لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو خیر اس میں منافقوں کا کردار رہا اور کچھ تین تقریبا مسلمان جو سے مسلمان مومن تھے حسان میں ثابت مصحب نے مساثہ اور ہمنا بنتجاش ایک عورت اور دو مرد یہ بھی اس ان باتوں میں آ گیا انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی باتیں کر دی ابھی حتائش میں آتی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہتی کہ مدینہ پہنچی تو میں میری طبیعت خراب ہوگی بخار ہو گیا مجھ کو اب بخار ہو گیا تو کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جب میں بیمار ہوتی تو ان کے آپ کا معاملہ میرے ساتھ خاص ہوتا کہ خصوصی طور پر توجہ دینا اور حال احوال پوچھنا لیکن اب جب کہتی کہ میں بیمار ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کا رویہ تبدیل ہوا ہوا کہ آپ کی پہلے والی وہ کیفیت نہ تھی بس آتے پوچھتے کیا حال ہے اور چلے جاتے یعنی ایک بے رخی کا معاملہ کہہ لیجئے اس طرح کا تو حتائشہ کو یعنی کہ اس پر کوئی تعجب ہوا لیکن یہ نہیں دیکھا وجہ کیا ہے کہتی اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ حاجت کے لیے جاتی ہیں اور جس کے ساتھ جاتی ہے کون ہے مستحب الصاثہ کی ماں بن الصاثہ کی ماں کے ساتھ یہ قضع حاجت کی جاتی ہیں تو قضع حاجت کرنے کے بعد کہتی ہے ہم واپس آ رہی تھیں تو مستا ہے کہ اسا کی جو ماں ہے اس کا پاؤں چدر میں اٹکا اور وہ گرنے لگی جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے تو اس نے اب جب ایسا ہوا تو اس نے کہا کہ مستہ ہلاک ہو اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ مستہ ہلاک ہو تو حشہ ماتی ہے کہ تم اس آدمی کے بارے میں کہتی حالات ہو جو بدر کے جنگ میں شریک ہونے والا بدری ہے جو مومن ہے تو اس اب مستر کی ماں نے کہا اہتائشہ کہ کو تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا باتیں چل رہی ہیں تو اس وقت مستر کی ماں نے پھر احتاشہ کو واقعہ سنایا جو باتیں چل رہی تھیں بہتان جو چل رہا چل رہا تھا اور لوگوں کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں تو احتاشہ ماتی ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی پہلے ہی بیمار تھی اب جب یہ باتیں سنی تو کہتی میری بیماری تقریف اور بڑھ گئی اور پھر پریشانی اور غم اور یہ ساری چیزیں تو کہتی ہم میں گھر پہنچی تو اللہ کے ربیع صلی اللہ وسلم آئے تو میں نے پھر آپ سے اجازت مانگی میں نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں چلے جاؤں آپ میں کہا ٹھیک ہے آپ میں کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی تم جانا چاہو تو جاؤ تو حتائشہ اپنے ماں باپ کے گھر میں آتی ہیں وہ صدیق اور اپنی ماں کے گھر میں تو ان کا مقصد آنے کا کیا تھا کہ حالات معلوم کریں کہ کیا ہے تو آ کے پوچھا انہوں نے تفصیلات بتائیں کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اس طرح سے منافقوں نے اس طرح کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں اور فلاں فلاں جو جن کے مومنوں میں سے ہیں ان میں ان میں سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اگرچہ باقی مسلمان مومن سبھی ان باتوں سے بری ہیں تو اب اس پر ہر ماتی ہیں کہ مجھے اس قدر رونا آیا کہ میرے مسلسل آنسو جاری ہیں اور آپ کے گھر والے بھی سبھی پریشان ہیں ادھر اللہ علام پریشان ہیں اور صحابہ سے مشورے لے رہے ہیں صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ منافع کو یہ باتیں جو پھیلا رہے ہیں یہ بہتان بازیاں جو کر رہے ہیں تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے اب اس میں مختلف طرح کی آگے سے باتیں رائے ملی جن میں ہر علی سے جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عورتیں اور بہت ساری ہیں یعنی کہ جس طرح اشارہ کیا اس بات کا اور پھر فرمایا انہوں نے کہ آپ بریرہ سے پوچھو بریرا جو ان کی یعنی کہ آزاد کردہ یعنی کہ لونڈی تھی ان سے اس سے پوچھو وہ زیادہ جانتی ہوگی آپ نے بریرا سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو ماں کے باہر عائشہ کے بارے میں ہی جانتی ہوں کہ وہ ہر طرح سے نیک پاک عورت ہے ہاں یہ ہے کہ ابھی بچی ہے تو چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعد اوقات آٹا وغیرہ گونتی ہے تو بکری آ کے کھا جاتی ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر یعنی کم عمر کے بچیوں کا معاملہ رہتا ہے لیکن باقی تقوع نیکی کے لحاظ سے اس کا کوئی معاملہ ایسا نہیں اسی طرح آپ نے اور عورتوں سے پوچھا مردوں سے پوچھا زینب بن تجاش آپ کی بیوی ہے اس سے پوچھا اور تحسم آتی ہیں کہ میری کسی کے ساتھ صحیح جو ٹکر تھی وہ یہ عورت تھی زینب بن تجاش لیکن اس کا تقوا نیکی کہتی ہیں کہ اس نے اس کو بچایا اور اس نے اس نے بھی یہی کہا کہ وہ اس کے اندر کوئی خامی کوئی عیب نہیں لیکن زینب بن تجاش کی بہن جو ہے ہمنا بن وہ اس میں ہلاک ہوئی اپنی بہن کی سائڈ لینے کے لیے معات ہوتا ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ مدعی سست اور گوا چست یہاں پر بھی جو سوکن ہے طایشہ کی زینب وہ تو اس نے دیکھو بات نہ کی اور سوکن کی بہن جو ہے وہ ان کاموں کے اندر تیز اس نے بھی اس طرح کی باتیں کر دیں خیر تو اس طرح سے بات دوسرے صحابہ سے بھی آپ نے پوچھا تو سبھی نے جو ہے آپ کو یعنی تسلی دی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تو اب آپ یہ باتیں سن رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں حتیٰ کہ آپ مسجد میں آتے ہیں خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کہ کون ہے کہ جو مجھے اس آدمی کے شر سے بچائے کہ جس کے جس کی وجہ سے میرے گھر والوں کو جو ہے یعنی کہ یہ محتان لگا ہے اور یہ پریشانی آئی ہے تو حضرت سعید ابن مواد کھڑے ہوئے جو اوس کے سردار تھے میرے خیال یا خدرج کہ وہ کھڑے ہو کہنے لگے کہ اللہ قبل اگر ہمارے قبیلے میں سے ہے تو ہم بتاؤ کہ ہم اس کا سر اڑاتے ہیں اور اگر ہمارے بھائیوں کے دوسرے قبیلے کا ہے تو تب بھی ہم اس کو قتل کرتے ہیں تو دوسرے قبیلے کے سردار سعد میں عبادہ کھڑے ہوئے وہ ان کو اپنی وہ جو قبائلی حمیت ہے وہ اٹھی کہ تم کون ہوتے ہو قتل کرنے والے تو اس طرح سے ان دونوں کے درمیان جو ہے تکرار ہوئی دونوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہوئے اور آپس میں جو ہے وہ یعنی کہ ان کے اختلافات شروع ہوئے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے ان کو ٹھنڈا کیا اور ان کو بٹھایا اور یہ بات وہیں پر ختم کر دی یعنی جب یہ جھگڑا شروع ہو گیا تو آپ نے بات کو وہیں پر ختم کر دیا کہ چھوڑو اس کو واپس تو خیر اس کے بعد یہ بات چلتی رہی اور پورا ایک مہینہ پورا ایک مہینہ اور حضاشہ جو ہے پریشان ہیں رو رہی ہیں اللہ کے نبی علیہ پریشان ہیں صحابہ اکرام اپنی جگہوں پر پریشان ہیں تو ایک مہینہ گزرنے کے بعد فماتیہ عطاشہ کہ اللہ کے نبی وصلہ ہمارے گھر میں آئے بوگ صدیق کے گھر میں یعنی کہ اپنے ماں باپ کے وہاں پر آئے اور کہتے ہیں کہ آ کے میرے پاس بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و صنع پڑھی اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے بڑا تواب ہے بڑا بخشنے والا ہے تو اگر تمہیں واقعی کوئی ایسی تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ طیب ہو جاؤ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تو آپ نے یہ بات جب کی تو اور یہ بھی ان کے ساتھ مایا کہ اگر تو بری ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو بری کر دے گا تو جب آپ نے یہ چیز کہی تو حتائشہ ماتی ہیں اپنے باپ کو بکر کو کہ اس کو جواب دو تو کہنے کے میں کیا اس کو میں ان کو کیا جواب دوں پھر اپنی ماں کو کہا کہ تم ان کو جواب دو ماں نے بھی کہا کہ میں کیا کہوں پھر عائشہ خود ماتی ہیں کہ میں نے یعنی کہ وہاں پر پھر خود یعنی کہ اللہ نے مجھ کو جو یعنی باتیں سکھائیں اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم لقد عالم تو لقد دسمیں اور تمہاں الحدیت استحطہ استقر رافی انفز ہوں کہ تم نے یہ باتیں سنی اور یہ باتیں تمہارے دل میں بیٹھ گئیں اور تم نے اس کو سچا مان لیا اگر میں یہ کہوں گی کہ میں سچی ہوں تو تم مجھے جھوٹا کہو گے اور اگر میں یعنی کچھ اور بات کہوں گی تو ایک اپنے گناہ کا اعتراف کر لوں گی تو تب بھی تم میری تصدیق کر دو گے تو اللہ کا میں اس یہاں یہاں پر یہی کہوں گی جو السلام کے باپ نے کہا کیا کہا فصبر جمیل بل مستعن علمفون <تَوصیفون> جب بیٹوں نے آ کر کہا نا کہ علیہ اسلام کو بیڑیا کھا گیا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ صبر الجمیل میں اچھے اچھا صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے تمہاری ان باتوں پر تو میں وہی بات کروں گی انہوں نے تو خیر اتنی بات آپ سر سم سنی کہتی ابھی تک آپ ہمارے گھر میں ہی تھے اسی وہیں پر بیٹھے تھے اٹھے نہیں تھے اور آپ پر وہی آنا شروع ہو گئی اور وہی آتے ہوئے جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے پسینہ آنا اور آپ کے اوپر بوجھ یہ ہر چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی تو وہی آئی وہی ختم ہوئی تو آپ سرسم مسکرا رہے تھے تو آپ نے مائیں خیر تاشا کیونکہ تمہاری یہ بڑی بشارت ہے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تمہاری یہ اعت کی ہے۔ اور آپ نے ایت پڑھ کر سنائی یہ جاؤ بلیف کی یہ ساری ایتیں پڑھ کر سنائی تو حتاشا کی ماں کہتی ہے کہ اٹھو اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو دیکھیے یہاں پر یعنی حتائشہ کا کیا موقف ہے ایک انہیں غیرت کا موقف کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ السلام کا شکر کیوں ادا کروں اس اللہ کا شکر ادا کروں جیسے مجھے بری کیا ہے ہاں یہ لوگ تو مجھے مجھ پر تو لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں نے مجھے بری کیا ہے تو تو یہ یعنی کہ اس کا واقعہ اس کے بعد اللہ کے نبی وسلم جب عیت نادل ہوتی ہیں برات کی تو آپ نے پھر جو ہے چونکہ منافق جو تھے انہوں نے باتیں کھلے صاف طور پر نہ کی تھیں تو آپ نے پھر تین آدمیوں کو میں ثابت کو ہمنا بن تجاش کو اور مصر بن اساطہ کو ان تینوں کو تہمت کے بہتان کے کوڑے لگائے اس کی حد ان کے اوپر قائم کی تو یہ واقعہ جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فناتا ہے اور آگے تک اس کی تفصیلات آتی ہیں ان میں لدینہ جا او کہ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو جھوٹا بہتان لائے ہیں اس بہت تم میں سے ایک جماعت ہے یعنی چاہے وہ مسلمانوں کی ہو یا منافقوں کی ہو کیونکہ منافق بھی وہ اسلام کے دائرے میں شمار ہوتے ہیں لاتحب شر اللہ کم اللہ ہے کہ اس کو اپنے لیے کوئی برا نہ سمجھو ہاں ظاہر بات دیکھنے میں تو برا ہے اور وقتی طور پر بھی برا ہے بل ہوا خیر الرکم بلکہ تمہارے بہتر ہے اب اس میں کیا بہتری ہے وقتی طور پر تو بہتان لگا ہوا ہے منافق باتیں کر رہے ہیں اور سبھی ہی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ بھی اللہ کے ربی وسلم اتاشہ رو رہی بیٹھی وقتی طور پر تو یہ یعنی یہ ایک کیفیت ہے لیکن اس میں کیا خیر ہے مستقبل کے لیے وہ اللہ جان تعالیٰ جانتا تھا کہ اللہ نے یعنی کہ ایسی برات نازل کرنا تھی کہ جو برات قیامت تک کے لیے ہے اور اسی لیے اب علماء کا اس بات کا حکم ہے کہ خصوصاً حضرت عائشہ پر اگر کوئی کہتا ہے تہمت لگاتا ہے اب اس کے بعد تو وہ کافر ہے اس کی سزا قتل ہے کیوں کہ وہ اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہا ہے وہ صرف تمت نہیں لگا رہا وہ اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہا ہے ہاں کسی اور بھی پر تومت لگاتا ہے تو وہ یعنی کہ اس کا معاملہ کیا ہے قتل کیا جائے نہ کیا جائے اس میں علماء کا اختلاف لیکن خصوصاً حضرت عائشہ کے بارے میں اگر کوئی مت لگاتا ہے تو یہ کافر ہے جو قرآن کو جٹلا رہا ہے اور اس کی صدا سیدھی سیدھی قتل ہے تو اللہ ماتا ہے کہ یہ اس میں تمہاری بڑی خیر ہے کہ اللہ نے ایسی برات نازک اور ہتاشہ ماتی ہی ہیں کہ میں نہیں خیال کرتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالی کو قرآن نازل کرے گا میں سوچتی تھی کہ آپ صلی اللہ آپ سرسم کو کوئی الہام ہوگا آپ کو خواب دیکھیں گے کو اس طرح کی چیز ہوگی اور اللہ تعالی آپ کو بتا دیں گے لیکن میرے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آیت نازل کرے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی اب اس سے بہتر اس سے خیر کیا ہے اور نہ کہ صرف حتائشہ کے لیے بلکہ آپ کے گھر والوں کے لیے بکر صدیق حتائشہ کی ماں کے لیے آپ سر کے لیے بذات خود اور جو اللہ نے بلکہ آنے والی آیتوں میں مومنوں کی ان کی صفات بیان کی ہیں ان کی باغدامنی ان کے اس معاملے سے دور رہنا اور ان کے اچھے گمانوں کا ذکر ان کا جو ذکر کیا ہے تو یہ وہ خیر جو اللہ تماتے ہے کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو اس میں تمہاری بہت بڑی خیر ہے لا تحصب شرکم بلکہ اس میں جو بھی جن لوگوں کو ملوث کیا گیا تھا صفوان ابن معطل کو بھی کیونکہ تم تو ایسا دوروں پر لگی ہے نا تو اس کہ تم اس کو اپنے لیے شر برا نہ سمجھو بل ہوا خیر مرے بہتر ہے لکھن ہاں یہ گناہ جو کرنے والے ہیں بہتان لگانے والے جس نے بختان گھڑا ہے اور جو آگے پھیلانے والے ہیں باتیں کرنے والے ہیں یا اشاروں کناؤں سے اس کے ساتھ موافقت کرنے والے ہیں یا کم از کم کسی نے سن کر آگے سے اس کا انکار نہیں کیا یہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں یعنی yani, کچھ وہ ہے کہ جس نے گھڑا اس لیے ماحول و لذیت طلّہ کبر کہ جس نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے جس نے اس کا اصل جو سرگنا ہے اس گناہ کو کرنے کا بہتان کو لگانے کا گھڑنے کا لہو عذاب و نادیم اس کے لیے بڑا عذاب ہے ہاں یہ تو سرگر ہے باقی اس کے ساتھ جتنے بھی ہیں کسی نے بات کر دی ہے کسی نے کوئی اشارہ کنایا کر دیا ہے کسی نے اس طرح کی بات سن کر آگے سے ہنس دیا ہے اس کا مطلب کہ وہ بھی موافق ہے اور کوئی بات سن کر آگے سے خاموش بیٹھا رہا آگے سے اسے. اس کو رد نہیں کیا اللہ ماتح کے سارے گناہ ہیں تو جو بھی جو جتنا جس کا گناہ ہے اس کا اتنا ہی اس کے سر پر اس کا ابال ہے لِم مقتص میں سے ہر ایک ہے کہ جو اس نے گناہ کمایا اس کے سر پر ہے و لذی تو کبرمن اور ان میں سے جس نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے جو اس کا اصل یعنی کہ کرنے والا ہے لہو عذاب ان عظیم اس کے لیے بڑا عذاب ہے